دخان کی ہے انسٹھ آیات اور صرف تین رکو ہے اور پر وقفہ ہے نزول میں چونسٹھ ہے اور ترتیب میں چوالی ہے اس اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین قرآن پر مشتمل ہے تو پر مشتمل ہے رسالت پر مشتمل ہے اور قیامت پر مشتمل ہے اور دف ہے شبہ ہے دفاع شبہ ہے ہم نے اتارا اس قرآن کو برکت والی رات میں وہ کون سی ہے لہلت القدر تو ہے ہی ایک کال یہ کہ شب برات شاہبان کی پندرہویں رات محب نہیں ہے اس رات کو فیصلہ ہوا اللہ تعالی نے جب چاہا کہ میں قرآن نازل کروں چاہا اس چاہت کا ظہور ہوا ہے شاہبان کی پندرہویں رات چاہا خالی نہیں ہے اس سے اور مفسرین نے جان چھڑانے کے لیے لے القدر کا وہ بابے تقدر پر تو اپنی سورت مشتمل ادر تصویر منڈے ہا اور جب اللہ نے نازل کیا آج پر وہ لے القدر تھی ستائیس رمضان تھی اور پھر تئی سال زمین پر آتا رہا یہ طریقہ ہے تو نزیل بزول تین طرح ہے اول ارادے کا ہے وہ تھا شب میں دوسرا اظہار کا ہے وہ تھا لہلت القدر میں اور تیسرا ادراج کا ہے یعنی زمین پر ارسال کا ہے بھیجنے کا ہے وہ تئی سال میں ہے انزلنا فی لت القدر ازہر اللہ من ذاتی ہی الجليل العالية الى تحت القرش ولما اراد ان يظهر وان يتكلم بكلام وينزل القرآن فهذه كانت ليلة البراد اي نصف من شعبان ففيها ثمانية احاديث صحت الى الحسن نجم الدین خیتی نے اس پر کتاب لکھی تبرانی نے لکھی طالب مکی نے لکھی علی القاری نے لکھی ہمارے شیخ و شیخ زائد ال نے لکھی انور شاہ محادث بھی پھر میں کہتے حاضی المبارکہ یہ لت الفرات ففی فج لحا احادیث القصیرہ پتا نہیں استاد گنڈوری کو یہ جگہ کیوں نظر نہیں آئی کہ معرف ال سننگ میں اور طرح لکھ دیا اور مفتی رشید جیسے لوگوں کو برسات کرنے کا موقع مل گیا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے یہ تو مولانا نے مہدسین کا ایک طرف نقل کیا ہے اگر ان کی نظر زید الکسری پر پڑ جاتی اور انورشا کی عرف شدی پر کبھی بھی ایسا لکھتے الگ تحقیق محرف و سننگ میں اس کا تخ جو لکھا ہے وہ سکیم اور کمزور کھول ہے سیدھی بات یہ شب برات کا انکار نہیں ہو سکتا فقان ہے لکھا ہے مبارک راتوں میں تمام شکبری پڑی اس رہ گئی بورے واحد کہ تنگ سب لو تک سب قسم قسم کی باتیں ہو رہی ہیں ان میں بھی کچھ صحیح ہے کچھ صحیح ہے نہ ابن الجوزی کی بات صحیح ہے نہ آلوسی کی تشریح صحیح ہے اصل وہی ہے جو شیخ زائد الکوسری مقالات میں لکھتے ہیں فد لو لے من شعبان بنشابان فد لو من شعبان الحمدللہ سبحان اللہ انزل نہ ہو فی لے لیتے مبارکہ بے شک ہم نے اتارا اس کو برکتوں والی رات میں اننا کنہ منظرین اور ہم ہی ڈرانے والے فی حای افرا کو کن لو امرن حکیب اس میں فیصلے ہوتے ہیں ہر معاملے حکمت والے کے امر نے دن یہ فیصلے ہمارے پاس ہے انہیں کننا مرشدین ہم ہی بیچ رہے ہیں کیا بھیج رہے ہیں رحمت امر رب رحمت تیرے رب کی او لال اور رب سماوات و لرد ہو مالک آسمان و زمین کے ہما بہن ان گن تم مو کی نی لا لا علو یہ وہی امید رب گم رب آ بائی کملی بلغم فی شکون بلکہ یہ شک میں کھیل رہے ہیں فر تک بھی ہو متا کے سماؤ بے انتظار کرے جب آئے گا آسمان دھواں دھواں ہو کر یش ناس ڈھانک لے گا لوگوں کو حاضا بنا لی یہ ذاب دردناک ہوگا یہ عذاب دردناک ہوگا بابے اللہ اللہ رب نکش انزاب کہیں گے خدا دور کر تکلیف ان مومنون منور ہم ایمان لا رہے ہیں انا لہوم ذکر آپ کہاں سے ایمان لاتے وقت جا ہوں رسولوں بھی اور آ چکے ہیں ان کے پیغمبر واضح بیان کرنے والے سمت ون ہو پھر منہ مو موڑتے اس سے وقالو کہتے ہیں محلوم مجنون کسی کا سکھایا ہوا ہے دیوانہ اللہ ان کاشف الضاب قلیلن ہم کو دور کرتے عذاب تھوڑا اگر کر دے ان کو ماہی دون تم پھر وہی کرو گے جو پہلے کیا یوم اب تشل بخشتل جس دن پکڑیں گے سخ پکڑ کے سات بڑی پکڑ سخ پکڑ ان نہ منتقم و لقل فتن نہ قبل قوم خراؤ نہ اور آزما چکے ان سے پہلے فرونیوں کو وہ جا ہوں رسول الکریم آئے ان کے پیغمبر عزت والے انحدوئی اباد اللہ کہ سپرد کرو میرے خدا کے بندوں کو انی لقم رسول المین میں تمہارے لیے رسول الدینت دار وال چڑائی نہ کرو رب کے سامنے انی آتی کم بسلتا مبین میں لایا ہوں غلط آواز ہی وہ نہیں ہوست میں رب بھی جمون میں پناہ مانگتا ہوں رب کے پاس جو تمہارا بھی رب ہے کہ مجھے پتھر نہیں مارو وہی لم تو مینی اور گتوئی ایمان نہیں لاتے فات ضلور مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ بتا رب بہو دعا مانگی رب سے انہا او لائے قوم ہو یہ لوگ واقعی جرائم پیش آئے فاصرے بے بازی اللہ نے کرا تو رات لے چل میرے بندوں کو انکم کم تمہارا پیچھے کیے جائے گا فرور پیچھے لگے گا وطروں کے لاہر آ چھوڑ دریا کو خوش جہاں سے آپ گزریں گے دریا راستہ دے گا ان جم مغرکن فرونی لشکر ڈوبے گا ڈوب گئے اللہ فرماتے کم ترکوم انجن نہتے ہوا ویو کتنے چھوڑ چکے ہیں باغات اور چشمے وہ و مقام کریم اور کھیتیاں اور عزت کے ٹھکانے و نامت اور خوشیاں قانوشی حافظ ہی جس میں یہ ایش کرتے تھے سزا لکھا واؤ رسنا ہاں قومنا قریب اس کا وارث بنایا اور لوگوں کو فما بکتا لیں مستما و لردوں و قانو منظرین نہ رویا ان پر آسمان و زمین اور نہ ان کو مہلت دی گئی اس سے پتہ چلا کہ اچھے لوگوں کے انتقال پر آسمان و زمین روتے وہ لد نت بنی اسرائیلا من العذاب المحی اور ہم نے نجاتی اسرائیلیوں کو روسواقن نذاب سے فرعون سے ان کا عالیم من المشرفی وہ سرکش زیادتی کرنے والوں میں سے تھا وہ لقط کرنا ہو ملا اور ہم نے چنا ان کو اپنے علم سے کائنات پر وہ آیا تھا نام ہم ملنا یا تھی معافی ہی بلاؤ مبی دے کو ان کو جس میں با سے آزمائش کی ان نہ اولا الون لوگ کہتے ہیں انہیں موت لولا نہیں ہے مگر پہلی بار مرنا اور مانا خن بھی من شرین ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے انکار ہوا باس کا انکار ہوا آخرت کا فاتو بیا باینا انکن تم سواد توبا یہ بہتر ہے یا توبا والے توبا کئی گزرے ہیں لیکن اصل توبا نیک اور صالح تھا یمن کا بادشاہ تھا اور وہ جب مدینے سے گزرنے لگا تو علماء نے اس کو بتایا کہ یہاں نبی آخر زمان آئے گا آپ کی تشریف آوری سے سینکڑوں سال پہلے اور شیر پڑے شہید تو علی احمد ان رسول من اللہ پارن سم فل مدا عمری الا عمری لکن تو وزیر ان چاہ تو بل بسے آتا اہ چاہت بے سے کثیر جل چار سفید سوچوالی سے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد و احمد نبی ہوں گے اگر میری عمر وفا کرے تو میں تلوار سے اس کے ساتھ خدا کے دشمنوں سے لڑوں گا اور انہیں خوش کر کے سارے غم چڑھاؤں گا اور اسی نے مکان بنوایا نبی خیر زمان کی یاد میں کہ وہ آئے یہی چہرے وہاں سے لوگوں کو بیجا ان کا خرچہ دیتا تھا ابو وہ ایوبی انصاری کا مکان وہی ہے جس کے سامنے آپ کی اونٹنی بیٹھے آئے یہ بہتر ہے تو باقی قوم بلدین من قبلہم اور وہ جو ان سے پہلے تھے اہلکنا ہوم ہم نے ان کو علاج کیا یاد رکھنا جیسے قوم نوح قوم خراب ہے نوح تو بےغبر ہے اس طرف تو بان ایک قوم برباد ہے ان نہ امکانوں گری بھی ماں خلقنا سماوات ولنگ اما بین ہوما لائی بھی ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان و زمین کے درمیان میں کھیلتے ہوئے وہ ماں خلق بالحق نہیں پیدا کیا مگر حق جاننے کے لیے ولاکنہ اکثر ہوم لایا لمول اکثر ان کے نہیں جانتے ان نہیں امل خسلیم یہ فات اجمعی یا مت دن کا وعدہ ان سب سے یوملا مولن ان مولن شیا جس دن کام نہیں آئے گا دوست دوست کو بالکل ولاحم یون سرو نہ ان کی مدد ہوگی اللہ مر اللہ مگر جس پر اللہ رحم کرے ان لذیذ رحیم ان شجرت زکوم تو عام الحصیم بے کا درخت کھانا ہے گناہ کا کل ماحول جیسے تل چٹ یہ اگلی جوش مارے گا پیٹوں میں غلی الامین جیسے جوش مارتا ہے حضو پکڑو اسے فات الوح ڈالو اسے علا سوائے جہین جہنڈم کے بیچ میں سب فو کراسی پھر گرم پانی ڈالو اس کے سر پر میں نظاب الامین گرم کھولتے ہوئے پانی سے زوک چٹ انکان تلا عزیز الکریم بے شک تو فلاں درگاہ کا ذمہ دار بیٹھ چک تو تو فلاں جگہ کا بابا بنا ہوا تھا نمک دم کر کے عورتوں پر ہاتھ پہر کے دے یار بابا میری امی کو ایسے ایسے کیا بابا نے بدربار میں ان نہ ہاضہ ماکن تم بھی اس چیز کے تم شک کرتے تھے ان نلمتفین فی مقام نوین اللہ سے ڈرنے والے امن کی جگہوں میں ہوں گے اللہ ہمیشہ امن حفاظت ادا فرما کہ جنت و یون باغات و چشموں میں یل بسون بن سند سن پیریں گے باریک ریشم کبھی جی چاہتا ہے وہ اس اور موٹا متقابین آمنے سامنے بیٹھ کر کزالی کا یہ بات ہو گئی وہ سب وجنا ہم, ہم ان کی شادیاں کر لیں گے ایسی ہوروں سے جو خوبصورت آنکھوں والی ہوگی اصل تو آنکھ کہتے ہیں آدمی دی دستبا کی پوس اور دید آباد کی دیدی دوست تس. انسان نام آن کا ہے باقی تو گوشت پوست ہے آدمی دی دست کی پوست آدمی آنکھوں کا نام ہے باقی تو چمڑا ہو گوشت ہے اور دید آباد کی دیدی دوست تس. اور پھر آنکھیں وہ جو میری محبوب کی آنکھ ہے دل کی نہیں تقصیر مکھن آنکھیں ہیں ظالم یہ چا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا اور سرگ نر نرئی کتورے سرگ نئی نئی کتورے دلا لن گرزینگ اللہ اللہ او استاد دی دوست کو دپارہ جو شام اندھی د تمام جہان قوم وی زمانہ تیار تیرے حمار دی تمام زلفیں مزدار دی الا مزانتے بچکا وہی پچل گزار چوی شانچ چمچمار گئی یہ دو نفیاں بالکل دفاع کے حت نامینی پکاریں گے اس میں ہر طرح پھل آج صرف تربوز بٹے کا بالکل ٹھنڈا لال کروا اس کا ڈھیر سامنے لگایا تاکہ وقفے میں تم دیکھ لو اور نہ خدا کی قسم آج وقف ہی نہ ہوتا میں پار نکلتا سورقاف سے وقت بہت بھی وقف کر لو تربوز بھی دیکھ لو چاہے بکدستی میں دیکھ لو کہ یہ آئے یہ ہم کھائیں گے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر بتائے ہمارے مولانے کو اور ان کے دوستوں کو اور افسن الوم کو بڑی برکتیں عطا فرما یہ ہے آپ سے دعا کی توقع ہے اور کیا نہ ہماری تعریف کرو نہ ہم کچھ ہے آپ سے دعا دو لفظ دعا کیا آپ دعا کریں گے کہ ہم قرآن پڑھنے گئے ہماری عزت اخترام ہو رہا تھا یہ قرآن ہی کی عزت ہے الحمدللہ وہ ہمارے بھائی ہماد کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے پکاریں گے اس میں ہر طرح پھل آمینین امن سے رہو جنت لائے کون بھی ہل موت عل الموت تڈولا نہیں چکیں گے اس میں موت مگر وہ جو موت پہلے آئی تھی سو آئی تھی بابا ما ذابل الجہید اللہ بچائے گا ان کو جہنم کے عذاب سے اللہ ہم سب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما فضل میں رب کے تیرے رب کا فضل ہے ظاہر کہو الفض العظیم یہ کامیابی بڑی ہے فنما یس سر ہو کا ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان کی وجہ سے آسان کیا خدا کی قسم صبح جب میں بیٹھتا تھا خوف زدہ تھا اب با با ہو تو صورت ہو گئی الحمد للہ لال یہ تاکہ نصیحت لے ہر تکب انتظار کرو انہر تکیبوں کی بھی انتظار میں